ہم بو بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ کروزا کری رہا ہے ڈبلو اپنا ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وسلام علام اللہ نبی بعدہ أما بعد فَأَغُض باللههِ منِ الشَّيْطانِ الرَّجمِ بِسم اللههِ الرَّحْمنِ الرَّحيم وَمهجر فيِي سَبيلِ الله يَجد فيِي الأرضِ مرااقًا وَم يُهجر فيِي سَبيلِ اللهه يَجد فيِي الأرضِ مرااقَمًا َث وَوساع خرج مم بی فق وقاح فقط وقاح اللہ وقان اللہ, اللہ غفور رحیم صدق اللہ آج ہم چند ہفتوں کے وقفے کے بعد الحمد دوبارہ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور میں نے خطبہ میں سورت النساء کی آیت نمبر سو کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اگر گزشتہ درس آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے آخر میں بھی ہجرت کا مضمون بیان ہوا تھا اور آج ہم نے جس ایت کریمہ سے درست شروع کیا ہے اس میں بھی ہجرت کا مضمون بیان ہوا ہے اور ہجرت بھی ہماری تاریخ کا اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ہجرت کا پس منظر وہ بیان کر دیا جائے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس گیارہ سال تک مکہ والوں کو شب و روز ایمان کی توحید کی دین کی دعوت دی اور ان کو قرآن سنایا لیکن مکہ والے سوائے چند خوش قسمت انسانوں کے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کوئی ایسی جماعت چند اللہ کے ایسے بندے مل جائیں جو میری دعوت کو قبول کر لیں کوئی ایسا خطہ کوئی ایسا شہر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر پورے کے پورے دین کے احکام اور اللہ کا بھیجا ہوا نظام وہ زندہ ہو جائے کوئی صورت بنتی نہیں تھی بلکہ دس ہجری کا جو سال ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی غم اور پریشانی کا سال تھا اور اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال اس لیے کہ صرف دس دن کے وقفے سے ابو طالب بھی انتقال کر گئے اور حیت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وفات پا گئے اور یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر بہت بڑا سہارا تھے ابو طالب نے ایمان تو قبول نہ کیا لیکن بہرحال حضور کا ساتھ خوب دیا اور جب تک ابو طالب زندہ رہا مکہ والوں کو کم از کم آپ پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی جب تک ابو طالب زندہ رہا مکہ والے برا بلا تو کہتے تھے مخالفت بھی کرتے تھے اور بائکاٹ بھی کیا معاشرتی بائی وہ بھی کیا لیکن انہیں حضور پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی مگر ابو طالب کی وفات کے بعد تو ان کے ہاتھ بھی کھل گئے اور پھر حیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ بہت بڑا سہارا تھی خاتون تھیں لیکن مردوں سے زیادہ جرت رکھنے والی ہمت رکھنے والی اور دل رکھنے والی اپنا مال اپنی جان اپنا وقت اپنی ساری صلاحیتیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کی ڈھارس بندانے کے لیے وقف کر دی. دونوں فوت ہو گئے تو حضور کو بڑا رانج ہوا بڑا صدمہ بڑا غم اب حضور تلاش میں تھے کچھ اللہ کے بندے مل جائیں جو ایمان قبول کر لیں غالبا نبوت کے گیارہویں سال حج کے دن تھے اور حضور مختلف آنے والے قبائل میں چکر لگا رہے تھے کوئی ایسا مل جائے جو میری دعوت سننے کے لیے تیار ہو جائے سب کے سامنے دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے اسری کی قریش کا کڑا پہرہ بھی تھا کوئی اس کی اجازت نہ دیتے تو آپ کو ایک پہاڑ کے دامن میں ایک گھاٹی میں چند لوگ ملے چہروں پر شرافت اور نجابت کے آثار حضور ان کے پاس جا پہنچے پتا چلا کہ مدینے کے لوگ ہیں چھ یا سات افراد آپ نے ان کو قرآن سنایا اور ایمان کی دعوت دی اللہ اکبر انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور دعوت کو سنا تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی پیغام معلوم ہوتا ہے جو یہود کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے یہود جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے اور اسی سرزمین میں آنے والا ہے اور آپس میں کہنے لگے دیکھو بھائی آج ایمان قبول کرنے میں ہم سے کوئی سبقت نہ لے جائے ہم پیچھے نہ رہ جائیں ان سب نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو مدینہ کے گھر گھر میں انہوں نے ایمان کی خوشبو کو پھیلا بھی دیا اگلے سال وہ پھر آئے اور اس سال وہ بارہ تھے ان بارہ کے پاس حضور گئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر ردی اللہ عنہ کو مدینے والوں کے لیے معلم اور مبلغ بنا کر ساتھ بھی دیا تاکہ وہ ان کو اسلام کی تعلیم دیں حتمس بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد تو اسلام کی اشاعت کا مدینہ میں اور بھی دائرہ وسیع ہو گیا چنانچہ اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال تقریباً تہتر افراد آئے جن میں اکہتر مرد تھے اور دو اور تھے اور ان سب نے بھی ایمان قبول کر لیا اس کو کہتے ہیں اقبا اولہ اور اقبا سانیہ اکبا کا معنی گھاٹی ہوتا ہے پہاڑ کے بالکل کنارے پر چھوٹی سی جگہ تو گھاٹی میں چونکہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اس لیے اقبہ اولہ اور اکبہ سانیہ مہا ترکوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کر دی تھی سادہ سی مسجد میں حمد اللہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے اس شکستہ سی اور سادہ سی مسجد میں مجھے یہ دو رکعتیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور وہ وقت یاد کر کے دل کی عجیب کیفیت ہوئی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یکا و تنہا پھر رہے تھے اور کوئی آپ کے پیغام پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس جگہ پر چند خود خوش نصیب انسانوں نے ایمان قبول کیا تھا آپ نے یہ جو تہتر افراد آئے ان سے بیت لی ایمان پر بیت توحید پر بیت بیعت لی ان سے اور ان سے آپ نے اس بات پر بھی بیت لی کہ تم مدینہ میں مجھے لے جانا چاہتے ہو تو میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسا کہ اپنے اہل عیال کی حفاظت کرتے ہو انہوں نے وعدہ کیا یار رسول اللہ ہم اپنے گھر والوں کی طرح اپنے اہل خاندان کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے اور پھر حضور نے بھی فرمایا وعدہ کیا ان سے دیکھو میں بھی وعدہ کرتا ہوں جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی جس سے تمہاری صلاح ہوگی اس سے میری سلح ہوگی انسار نے بھی ان کو کہا جاتا ہے انسار انسار نے بھی اپنے احد انسار نے بھی اپنے عہد کو خوب نبھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد کو خوب نبھایا چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں حج کرنے کے لیے مکت المکرمہ تشریف لائے تو انصار میں آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اپنے اپنے اصلی شہر میں اپنے مولد اصلی میں جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں تشریف لے آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اب مستقل یہی رہنے کا فیصلہ فرما لے آپس میں بات چیت ان میں ہونے لگی مکہ تو فتح ہو چکا تھا اور ظاہر ہے کہ حضور کا اصل وطن جو تھا جہاں آپ کی ولادت ہوئی جہاں آپ کا بچپن گزرا بلکہ بہت سے صحابہ کا جہاں بچپن گزرا وہ تو یہی تھا تو انسار کو یہ خیال ہوا حضور کو پتا چلا تو حضور نے انصار کو جمع کر کے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا اور پھر مدینہ المنور ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کا روزہ آج تک وہی ہے بہرحال ان افراد کے اس وعدے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب تم مکہ سے مدینہ جا سکتے ہو اللہ پاک نے ہمیں ایک محفوظ جائے پناہ فراہم کر دی ہے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہبشہ کی طرف بھی ہجرت ہو چکی تھی آپ نے اجازت دی کچھ مظلوم مسلمانوں کو ستائے ہوئے مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی اپنے داماد ہے تو عثمان کو بھی اجازت دی ہبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اور مشرقین نے تعاقب بھی کیا تھا وہاں بھی گویا کہ وہ ان کو چین سے بیٹھنے کے روادار نہیں تھے لیکن اب تو بالکل قریب تھا تو حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی مسلمانوں کو اور جو سچے قائد کا ایک وتیرا ہونا چاہیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ پہلے دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور سب سے آخر میں خود حضور نے ہجرت فرمائی ہے اور یہ ہجرت کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا آپ خود سوچیے اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا اپنے گھر کو چھوڑنا اپنے خاندان کو چھوڑنا چلے ہوئے کاروبار کو چھوڑنا زمینوں کو چھوڑنا اور چھوڑنا بھی کس کے لیے صرف ایمان کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں صرف ایمان کے لیے ہم لوگ روپئے پیسے کی خاطر بہتر مستقبل کی خاطر معاش کی خاطر ملکوں ملکوں پھرتے ہیں لیکن صرف ایمان بچانے کے لیے صرف ایمان بچانے کے لیے سب کچھ کو چھوڑنے والے بہت کم ہے اور یہ جو ہجرت کرنے والے تھے یہ صرف ایمان کی خاطر ہجرت کرنے والے تھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی آسان عمل نہیں تھا آپ اندازہ لگائیے ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہجرت کا واقع بیان کیا واقعات تو بہت سارے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ توفیق دے تو صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کیا کریں حیات تو کا صحابہ کی زندگی کا سیر اس صحابہ کا آ مطالعہ کیا کریں صحابہ کے حالات کے مطالعہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں مضبوطی آتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے تو حضرت سلما رضی اللہ نے اپنی ہجرت کا واقعہ خود بیان کیا ہے فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے بھی فیصلہ کیا ہجرت کرنے کا ابو سلمہ نے چھوٹا سا بچہ تھا ہمارا مجھے اور میرے بچے کو اونٹنی پر بٹھایا اور اس کی نکیل پکڑ کر کرتے ابو سلما جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں بنو مغیرہ نے روک لیا کہ تم تمہاری بیوی اور بچے کو جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے چنانچہ ہے ابو سلمہ تو چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ زبردستی چھین کر اور میرے بچے کو لے گئے پہلے بنو مغیرہ لے گئے اور پھر بنو اسد کہنے لگے کہ نہیں اس بچے پر ہمارا حق زیادہ ہے چنانچہ کھینچا تانی ہوئی ایک طرف بنو مغیرہ کھینچ رہے تھے بچے کو اور دوسرے بنو اسد یہاں تک کہ بچے کا کندھا بھی نکل گیا اور پھر بنو اسد جو تھے وہ بچے کو چھین کر لے گئے چنانچہ شوہر تو مدینہ پہنچ گئے میں بنو مغیرہ میں تھی اور بچہ بنو اسد میں تینوں الگ الگ کہتی ہے میں روزانہ نکلتی تھی اور ابتحا کے اب تہ کے مقام پر بیٹھ کر روتی تھی شوہر کو بھی یاد کرتی اپنے بچے کو بھی یاد کرتی ایک دن بنو مغیرہ سے تعلق رکھنے والے میرے ایک چچا زاد نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا اسے ترس آیا اور اس نے ان سے بات کی کہ کیوں اس کو نہ حق پریشان کرتے ہو چنانچہ میرا بچہ مجھے واپس کر دیا گیا اور مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی میں نکلی مدینہ سے اکیلی اور بچے کو ساتھ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر نکلی تو راستے میں حیرت عثمان بن تلحا مل گئے جو ایمان قبول کر چکے تھے انہوں نے کہا کہاں گئے ارادہ ہے میں نے بتایا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں ڈبلو انہیں بتایا کہ مدینہ تو پہنچنا آسان نہیں ہے آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمان بن طلحہ نے مکہ سے کچھ باہر تنعیم کا مقام آپ نے سنا ہوگا جہاں مسجد عائشہ ہے اور جہاں حاجی لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے حضرت عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور مجھے مدینے کی طرف لے کر روانہ ہوئے سفر مختصر نہیں ہے آج تو سوا چار سو کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً اور بسیں اور تیز رفتار گاڑیاں جاتی ہیں تو وہ بھی پانچ چھ گھنٹے تو لگا ہی دیتی ہیں اور اس وقت کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نو دن میں سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ سے مکہ تک کا سفر تو لمبا سفر لیکن فرماتی ہے کہ ہے تو اسمار بن طلحہ مجھے لے کر چلے اور ان جیسا میں نے کریم النفس اور شریف انسان نہیں دیکھا جہاں مجھے کوئی حاجت پیش آتی وہ اونٹ کو بٹھا دیتے جہاں وہ آ... میں آرام کرنا چاہتی وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود ایک طرف چلے گئے چلے جاتے یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ منورہ تک مجھے پہنچا دیا تو یہ تو ایک واقعہ ہے ایک داستان ہے چھوٹی سی جو ہم تک پہنچی نہ معلوم اس طرح کی کتنی ہی داستانیں ہوں گی قربانی کی جو ہجرت کے لیے مسلمانوں کو پیش آئی تو بہرحال یہ ہجرت کا مختصر سا پس منظر جو میں نے ارض کیا اور اس وقت ہجرت کرنا پھر فرض تھا ہجرت کرنا فرض تھا اس وقت تک کسی کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرتا جب تک کہ وہ مدینہ میں نہ آتا اور میں پچھلے درس میں اس کی حکمتیں بتا چکا ہوں کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا بہرحال ہجرت کرنا فرض تھا اس کے بعد فرض نہیں رہا لیکن اللہ نہ کرے اب بھی اگر دنیا میں کہیں اس طرح کے واقعات اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ کسی ملک اور کسی شہر میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا اس لیے کہ سب سے اہم چیز اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول کی نظر میں اور ایک سچے مومن کی نظر میں سب سے اہم چیز ایمان ہے ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے اقتدار ایمان پر قربان دولت ایمان پر قربان کرسی ایمان پر قربان خاندان ایمان پر قربان اپنا گاؤں اپنی جائیداد ایمان پر قربان اپنی جان ایمان پر قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت کو بٹھا دے اس لیے کہ آج ایمان کی عظمت دلوں سے نکل گئی میرے بھائی ایمان کی عظمت دلوں سے نکل گئی مومن کی عظمت دلوں سے نکل گئی اللہ اکبر میرا یہ موضوع نہیں ہے اور رائے میں اس کو تفصیل سے چھیڑنا چاہتا ہوں لیکن ہماری عدم موجودگی میں جب ہم الحمدللہ حج کے لیے چلے گئے تو آپ کو تو پتا ہے ہمیں بھی پتا چلتا رہا کہ اس شہر پر اور اس ملک پر قیامت گزر گئی قیامت گزر گئی اور اس قیامت میں اس قیامت کے گزرنے سے میری نظر میں جو سب سے چیز کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہم ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن انتہائی گرے ہوئے لوگ ایسا معلوم ہوتا تھا اس قیامت کے دوران جو ہم نے حالات سنے گویا کے پورا ملک لٹیروں سے بھرا ہوا ہے اللہ اکبر ایسا لگ رہا تھا نہ کسی کا مال محفوظ نہ کسی کی جان محفوظ اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہمیں ساتھیوں نے بتایا نہ معلوم کتنی ہی بہدے اور بیٹیاں تھیں فیکٹریوں اور کارخانوں میں ملازمتیں کرنے والی راستے میں لٹیروں کے ہتھی چڑھ گئیں مال سے بھی محروم ہوئیں اور عزت سے بھی محروم ہوئی مجھے ایسے ساتھی ملے جنہوں نے لہو لوہان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھا ہے ہم ہندوؤں کے ظلم و ستم کو بیان کرتے ہیں میں تو مسلمان کے ظلم و ستم پر شرمندہ ہوں کہ مسلمان اتنا ظالم ہو سکتا ہے اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے اتنا سخت ہو سکتا ہے اور اتنی انتہا تک جا سکتا ہے تو بھائیوں دلوں سے ایمان کی عظمت نکل گئی ایمان کی اہمیت نکل گئی میں کہتا رہا کہتا ہوں اور جب کہتا تھا بعض ساتھی محسوس کرتے کہ بہت سخت الفاظ کہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے اندر صحیح مسلمان بہت تھوڑے ہیں انگلیوں پر جن گنے جا سکتے ہیں بس زبان کے مسلمان رہ گئے گنتی کے اور اداد و شمار کے مسلمان رہ گئے لیکن ایسے جن کے دلوں میں ایمان اترا ہوا ہو مومن کی عظمت ہو ایمان کی عظمت ہو کلمہ گو کی عظمت ہو ایسے بہت کم ہے تو بہرحال ہجرت کا یہ عمل ایمان کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کے لیے مسلمان کہاں تک جا سکتا ہے کتنی قربانی دے سکتا ہے تو پچھلی آیات میں بھی اس ہجرت کا ذکر تھا یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ممن جو حاجر فی سبیل اللہ یجد فل ارزی مراغمن کثیرم اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا یاد رکھے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اس لیے کہ اصل ہجرت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو وہ اصل ہجرت ہے حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ کو اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فرمایا جب آپ کو پتا کہ آپ کو پتا چلا کہ ایک صاحب نے ہجرت کی ہے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا وہ ایمان قبول کر چکی تھی خاتون اس نے شرط لگا دی جب تک ہجرت نہیں کرو گے میں نکاح نہیں کروں گی چنانچہ انہوں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو حضور نے فرمایا صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی ان نمل امال و بنیات کا و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی نیت وہ کرے گا وہی ملے گا یہ سن لو میرے بھائیوں نیت بہت بڑی چیز ہے نیت سچی طلب یہ ابھی آگے بھی مضمون آئے گا نیت اور سچی طلب یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے بعض اوقات سچی اور خالص نیت عمل سے بھی اجر کے اعتبار سے آگے نکل جاتی ہے یہ حقیقت ہے یعنی عمل سے بعض اوقات وہ درجہ نہیں ملتا جو سچی نیت اور سچی طلب سے مل جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ آمار کا دار نیتوں پر ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا جس نے ہجرت کی ایمان کے لیے اس کی ہجرت ایمان کے لیے شمار ہوگی اور جس نے ہجرت کی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی لیے شمار ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی تو بتائیے رہا تھا کہ جہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آئے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے جہاد کے لیے آتا ہے کہ یوجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں خرچ کرنے کے لیے آتا ہے ينفقون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جہاں پر یہ الفاظ آئے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کرتے ہیں یہ فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے اور یہ بھی بتا دوں تاکہ حقیقت ہجرت کی جو حقیقت ہے یہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بل مہاجر من ہاجرمان اللہ عنہ سچا مہاجر کون ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے صرف وطن چھوڑنے کا نام ہجرت نہیں ہے جب تک کہ کوئی گناہوں کو نہ چھوڑے ہم نے بھی ہجرت کی ہم نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی لیکن جسم کی ہجرت کی ہے دل کی ہجرت ہم نہ کر سکے ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد ہم نے فراموش کر دیا پتہ چلا کہ ہمارا مقصد تو بلکہ چند بڑے خاندانوں کا مقصد وہ تھا لوٹ مار کرنا اور امیر کو امیر تر کرنا اور غریب کو غریب تر کرنا تاکہ لوٹ مار کا خوب موقع مل سکے بظاہر تو اس وقت حالات یہی بتاتے ہیں نا ایک غریب آدمی کے لیے تو روٹی کا حصول مشکل ہو گیا روٹی آٹا دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا مجھے پتا چلا کہ بعد باعزت لوگ وہ سٹوروں کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کر رہے ہیں خدا کے واسطے کچھ آٹا دے دو گھر میں فاقہ ہے باعزت لوگ التجا کر رہے ہیں آٹے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں تو ہجرت اصل ہجرت کیا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے صرف وطن نہیں ہے صرف وطن کو چھوڑنا نہیں وطن کو تو چھوڑ دیا اور گنا نہ چھوڑے تو یہ مہاجر نہیں ہے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے یا جد فل ارض مراغمن کثیرم وہ زمین پر جانے کی بہت جگہ پائے گا اور گنجائش پائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں جو شس واقعی واقعی اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے راستے نکال دیتا ہے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے اللہ حلال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہت سے چاہنے والے پیدا کر دیتا ہے اللہ اکبر بعض حضرات نے سید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مثال لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ کے لیے چھوڑا تھا اللہ کے لیے عراق کو چھوڑا مصر کو چھوڑا اور دوسرے بعض شہروں کو چھوڑا تو اللہ پاک نے ان کے لیے کتنی جگہ پیدا فرمائی اور کتنی اولاد ان کے لیے پیدا فرما دی بیٹے پوتے اور دوسری اولاد تو بہت بڑا کنبہ اور خاندان ان کے لیے اللہ نے بنا دیا اور دلوں میں اللہ پاک نے ان کی محبت رکھ دی اور فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج بھی جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا قیامت کے دن وہ حضرت ابراہیم علی سلاۃسلام کے ساتھ ہوگا وَسَعَ میں اس مفہوم کو وسیع کر رہا ہوں جو اللہ کے لیے چھوڑے گا وطن کو اللہ اس کو اس سے اچھا وطن عطا کرے گا جو اللہ کے لیے چھوڑے گا کسی تعلق کو اللہ پاک اس سے اچھا تعلق اس کے لیے پیدا فرما دے گا ہو اللہ کے لیے ممین خرج ممبئی بَيْتِهِ کی اللہ و رسولی اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت سے نکلا الموت پھر اس کو موت نے آ لیا جہاں جانا چاہتا تھا نہ پہنچ سکا فقت وکاجر اللہ تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ کہتے اس کا اجر میرے اوپر لازم ہو گیا جو میرے لیے نکلا تھا ہجرت کے ارادے سے مگر جہانت چاہتا تھا مدینہ مگر مدینہ میں جا نہیں سکا اللہ کہتے اجر مل گیا یہ میں بات کر رہا تھا نیت کی طلب سچی ہو نیت صحیح ہو تو بعض اوقات عمل کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے عمل کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے احادیث میں لکھا ہے حضرت زمرا بن جندب ہیں یا جندب بن زمرا رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھے بوڑھے بھی تھے لیکن جب ہجرت کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی آیات سنی تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میں ہجرت کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے لے چلو کہنے کہ ابا کیسے لے چلیں آپ چل بھی نہیں سکتے اٹھنا بیٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل کیسے لے چلیں انہوں نے کہ نہیں میں ان وعیدوں کا مستحق نہیں بننا چاہتا جن میں اللہ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو اللہ کے لیے ہجرت نہیں کرتے مجھے لے چلو چنانچہ اسرار کیا تو ان کے بچوں نے ان کو چارپائی پر لٹایا اور چار پائی پر لٹا کر مکہ سے مدینہ کی طرف چل نکلے لیکن پہنچ نہ سکے تو راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرمایا خرج مم بیرین اِلَ اللہ و رسول ہی جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر ہجرت کا وہ اللہ کے ذمے لازم ہو گیا اللہ اس کو اجر ضرور عطا کرے گا حج کے لیے بھی یہی کہا گیا اگر کوئی حج کے لیے نکلا مگر حج نہ کر سکا تو اس کے لیے تو حج لکھا گیا اور حج لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے حج حج کے لیے سفر کیا تھا حافظ کے لیے بھی یہی ہے حفظ کر رہا تھا قرآن کریم کو حفظ نہ کر سکا حفظ کا اجر تو اس کے لیے اللہ نے لکھ دیا اور میرے بھائیوں میری بہنوں حافظ تو آپ نہ بن سکیں شاید لیکن کم از کم قرآن سمجھ تو سکتے ہیں اللہ کے واسطے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں الحمدللہ للہ الحمد للہ اس سفر سے